یہ سب کا سب دین بن جاتا ہے اللہ کے خرب کا ذریعہ بن جاتا ہے شخص کے سبر سبر تحمل کے ساتھ ان کی تربیت کرنا اور ان کے حقوق واجبات کو ادا کرنا جو شخص اللہ سے غاطر ہوگا وہ ان کے حقوق میں کوتاہی کرے گا یہ کہہ لیجیے کہ جو شخص ان کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے چاہے وہ صرف بی ہو چاہے وہ اولاد ہو کوئی بھی ہو چاہے رشتے دار ہو چاہے کاروباری معاملات ہو گاہک ہوں گاہ تو کوئی بھی ہو حقوق حقوق جو ادا نہیں کرے گا چاہے پڑوسی ہو پڑوسی کے کتنے حقوق آئے ہیں تو ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ میں مجموعی فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ ان کو وراثت میں بھی ان کا حصہ اس قدر تارکی فرماتے تھے اس کی حقوق کی تو جو شخص حقوق واجبہ کوتائی کرے گا یہ تحیر ہے کہ یہ اللہ سے واحد اللہ سے مدلت کی تحیر ہے یہ سارے جو علاقائی تعلقات جو انسان کے ساتھ ہیں ان کو سنت اور شریعت کے مطابق نبھانا یہ دین ہے اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے گویا یہ کشتی ہے کشتی اللہ تک پہنچنے اب جو اسے سے گھبراتا ہے شکایت زمان پہ لاتا ہے تو یہ کم فہم ہے اور اللہ کے قرب سے محروم ہونے کا خطرہ ہے اس کے یہی تو اللہ کو منظور ہے کہ اللہ کو یہ دکھانا بھی ہے کہ فرشتوں کے مقابلے میں یہ مخلوق انسانی جو مٹی سے اللہ نے پیدا کی اس کی یہی تو ہے شرح کہ دیکھو کہ اس بندے نے ہم کو دیکھا بھی نہیں فرشتے تو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں انہوں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں پھر بھی ہم پہلا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے کتنی مشغولیات رکھ دی ہے کہ کھانا بھی پکانا ہے کھانا بھی ہے بھوک بھی لگ رہی ہے اور ہگنے بوتنے کا تقاضا بھی ہے اور حقوقیت کے تقاضے بھی ہے اور پھر روٹی کمانے کے لیے بھی جو ہے وہ باہر نکلنا ہے نمک لکڑی تیل سب کی فکر ان کے ساتھ لگانے باوجود ان مشغلوں کے پھر بھی باخدا رہتے ہیں ہم. ہماری طرف ان کا اخباد اخباد اخبار مانے ہو جھکاؤ ان کا ہماری طرف پھر بھی ہماری ہی طرف جھکے رہتے ہیں ہم پہ ہی پیدا ہوتے رہتے ہیں اور یہ تیسری چیز یہ اور بیماری بھی ان کے ساتھ ہے نا تو اور تیسری بڑی بات یہ ان میں فق کرنے والی کہ تمہارے تم کو تو ہم نے نور سے پیدا کیا اور نور تو جانتا ہی نہیں ظلمت کیا ہے نور کیا جانے ظلمت کو نور تو نور ہی نور ہے اور اس کے اندر ہم نے دونوں مادے رکھے ہیں گنا کے تقاضے بھی رکھتے ہیں اور نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے تو اب اس کو گناہ کشش کر رہا ہے لیکن پھر یہ اس کو دبا دیتا ہے تقاضے کو یہ کیسی کیسی فدا ہونے والی بات ہے کیسی محبت کی بات ہے آہ سمان ہو جائے اس, اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے اپنا کمال اپنی صلاحیت اپنی قابلیت اپنے مجاہدے پہ نظر نہ ہوا نظومی فرماتے ہیں چار قتل باقی باقی خواجہ یہ خواجہ یہ تمہارا جو بنیاد ہے چار قطرے منی کے اور ماں کا ہے ماں کا گندا ہے خون یہ تمہاری بوستین تو یہ ہے تمہاری قدرتی یہ ہے اوقات تمہاری یہ ہے اب اس گندے پانی سے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوتھڑے میں تقدیر کر کے اور پھر اس کو جو ہے وہ کہاں تک پہنچا دیا اس کے لوتڑی سی گندے پانی سے اللہ نے تمہارے اندر طاقتیں بسارت رکھی قوتیں بساڑت اور قوتیں شام رکھی سننے کے قوت اسی گندے پانی سے دبدے رکھی اور اسی کے اوپر اللہ نے کانوں میں قوتیں سامنے رکھی سنوائی یہ کان کان سے سنتا ہے آنکھ سے دیکھتا ہے اور بھی رکھ دی یہ زبان کیا کیا بول رہی ہے کیا اللہ تعالیٰ کی کاریگر ہے کیا خانہ ہے قدرت ہے اور خوشی کو افراد تمہارے اندر ہی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی اس لیے اپنے کمالات پہ اپنی کوئی نیکی پہ اپنی کسی اچھائی پہ نظر نہ ہو بلکہ نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر چیز کو اسی چیز نے شیطان کو مزدور کرا دیا اپنے آپ کو افضل سمجھنا اور خاک کو اس نے جو ہے کم کر جانا مگر اپنے اپنے رنگ سے جو ہے وہ بھیر لیا اور اس کی عظمت اور محبت کے حق کو ادا کرنے کے بجائے وفاق وفا کرنے کے بجائے ظالم بیوفائی کر گیا گیافائی کر گیا اور مردوب ہو گیا اسی لیے ضرورت ہے کہ خود کو کسی کسی کے حوالے کر دے ہز تکبر آپ انکار اور تکبر کا وجہ تکبر اگر مٹایا نہیں کسی کے حوالے خود کو نہیں کیا میں جو آ جاؤں آگے اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہ کیا اپنی جو صلاحیت اور قابلیت سے پر جو نظر رہی کہ ہم تو بڑی عبادت گزار ہیں تربیات بھی کر رہے ہیں ڈرس و تدریف بھی جاری ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے مجالس بھی کر رہے ہیں ہمیں ہی کیا ضرورت ہے کسی کسی کو اپنا بڑا بنانے کی ہم تو خود بڑھے حضرت تعلمی نے فرمایا کہ جو شخص مستقل ذات ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے میں تو خود کچھ ہو گیا ہوں تو وہ مستقل بدذات ہو جاتا ہے جو مستقل کے سمجھتا ہے اپنے آپ کو مستقل بدذات ہو جاتا ہے یہ اس کی تباہی کا شدید خطرہ ہے ایک طرف اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی بھول خطا کو بھول سے بتلا رہے ہیں کہ ان سے بھول ہو گئی ہے نسیہ نجی لہو ازما دو دو طریقے سے اللہ نے ان کو معصوم قرار دیا کہ یہ بھول گئے تھے اور ان کا ارادہ نہیں تھا میں یہ فرما دیتے کہ بھول گئے تو ایک ختم تھا, تھا لیکن آگے اور مزید تاکید کے لیے فرما دیا ولنج لہو اعظما یہ ان کے دل میں نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں اور شاع مفترین شاع تو یہی اور مفصری میں وہ شاخ وہ باعدب. باعدب لوگوں نے اس کا یہی ترجمہ کیا کہ وہ اللہ کی محبت کے نشے میں مست ہو گئے تھے ان کے شیطان نے اللہ کی قسم کھائی تھی تو اللہ کے نام پر وہ مست ہو گئے اور بھول گئے ان کی جو بھولنا تھا اس کو اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ بھول گئے اور اس بھولنے کے باوجود جو ہے اس کا کیا, کیا طریقہ تھا کہ وہ شاخ اپنی بھول کو بھی بہت بڑی قطا سمجھتے اور وہ نے لگی ظلمنا کیا کر دیا ہم نے تو اپنی جان پہ لطف کر دیا سبحان اللہ سنا تفصیل بھائی ہی نے حضرت والا نے سنائی تفسیر تفصیل بھائی ہی ہے اس نے لکھا ہے کہ یہ جو جتنے پھول پودے کوئی گودار پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے رونے سے جگہ جگہ چشمے بن گئے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بھول گئے تھے تو اس پر بھی رو لے ممنو نے فتح ممنوع نے فتح ممنو نے ہم نے سزا ہے میری نہ کر دہاتا کلپنا اور نہ بھولنا ہمارا اور بھی دروازہ بھی نہیں اگر آپ کہاں جائیں گے تو خسارے میں پڑ جائیں گے اللہ ہمارے خسارے میں رہنے سے آپ کو نہ کوئی فائدہ نہ نقصان بس آپ ہماری بگڑی بچ جائے گی آپ ہمیں معاف کر دیجیے آلام علیہ السلام نے اکڑ نہیں دکھائی کہ اللہ نے تو بھول کیا تھا میں کیوں معافی مانگوں میں کیوں معافی مانگ تھی اور نہ ہی جو ہے یہ دعویٰ پینو خریدی تھی اور شیطان تو مربوط ہو گیا لیکن وہاں کیا کیا اپنا معاملہ دیکھا میرا میں تو مجھے تو وفا ہی وفا کرنی ہے میرا تو کوئی اور دروازہ ہی نہیں تو روتے رہے روتے رہے دو دونوں کے دونوں نکل جاؤ لیکن یہ فرمایا نکلنا یہ, بارگاہ الہی سے یہ کی کے نہیں تھا نا yeah. بھی تو فرمایا فرمایا کے حبوت کہتے ہیں کہ جس جس خروج میں دو خورج واپس شامل ہوا wow. wow. واپس واپس لوٹ آنے والے یہ ہمیشہ کے لیے خوب نہیں عبود ہے اس میں پاپسی لازمی ہے کچھ دن کے لیے دنیا میں جاؤ اور نیابت کا بنا ضلع کی برکت سے تازا اور اتنا بڑا شرف حاصل ہوا کہ قیامت تک کے آنے والے لوگ یا بنی یاد سباد کی بیٹی سہانے کیا ہمارے مشین کے سہان او ہو لوگ شمار so, huh? مولانا رومی نے ایک شعر اور فرمایا تو یاد نہیں لیکن اس شیر کے آگے جو ہے چار قدم خست دوست باقی ہے خواجہ آتا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ قصر ہے جو سر سے یہ کے پیر تک جو جسم ہے تمہارا یہ فصر گویا ایک محل کے ہے تو اس فصل پہ فصر کی تزین و آرائی میں مطلب ہو جاتا پال سنوارنے میں اور لباس کے سنوارنے میں صاف ستھرا لباس پہنو اچھا لباس جو عمدہ ہوا ہے لیکن اس میں انحمت مت کرو زیادہ اس میں رقمت ضائع کرو اندر ہی فکر کرو اس کے اندر جو اللہ نے دل دیا ہے اس کی تزئین و آرائش کرو قیامت کے دن اللہ کے یہاں یہ ظاہری صورت جو ہے یہ تزئین و آرائش ظاہری صورت تو ایک یہ ہے کہ نبی نبی علیہ السلام جیسی شکل میں شریعت کے مطابق لیکن یہ بناؤ سے گار اور یہ بالوں کا سنوارنا زیادہ انحم اور لباس کے اوپر زیادہ توجہ اور انہماق اور اس نے بہت ضائع کرنا یا پیسہ ضائع کرنا اور اور دوسری چیزیں جو لوازمات ہیں اس کے بناؤ سے گار کے اس پہ زیادہ مخت مت دو کیونکہ اللہ کے اس سے قیمت نہیں لگے گی اللہ کیا تو دیکھو اگر ایک حقی ہے کالا بالکل کالا سیاحت اور لیکن اس کا دل اجالا ہے تو اللہ کیا ظاہر کی <laughs> کیسا بھی ہو ایک گورا انگریز کافی کہاں ٹھکانا ہے اس کا کتنا خوبصورت چہرہ گوری چمڑی چمکتی دمکتی لباس بھی شاندار لیکن ٹھکانا جاننا اللہ کیا دل کی قیمت ہے جس دل میں کلما ہے اور جس دل کو اللہ کی شریعت اور سنت کے مطابق سوال دیا گیا حسین کر دیا ہوا اس کی قیمت اللہ کیا ہے میرے مرشد محبوب سیدی حسنتی محدودی و محبودی مرشدی والے عالم بلّہ مجھے دل زمانہ ادب مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ کے اشارے مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا as a تو قریب رہتے ہیں دور سے کیوں آتے ہیں آپ وہ نہیں آتے تو بات ہے بتائیے نفع ہوا ماشاء اللہ یہ جو ہے بیچارے ان کو چاہیے دوبارہ سن لیںڈنگ تو ہے ہمارے پاس لیکن جو بات ریکارڈنگ میں ہوگی وہ بات نہ ہوگی جو یہاں ہم سنتے ہیں ایک ساتھ مل کے صحبت صارقین میں جو بات سنی جاتی ہے وہ اکیلے میں کہاں ہوگی اللہ تعالیٰ آپ جی سن لیجئے گا یہ کچھ باتیں بھی اللہ کی توحیف سے بیان کی لیکن آپ دیکھ چاہے تھے دوبارہ تو مشکل ہے وہ آپ ریکارڈنگ سن لیجیے دوست خیریت دور رہتے ہیں اور جی ان کی نہیں اگر حالانکہ جو شروع میں بات کی تھی وہ بھی ان کی کام کی ہے بہت کیا کریں دو بار تو دوہرایا تیسری بار وہ پھر وقت اسی میں ہو جائے گا تو ریکارڈنگ جو ہے شروع کی یہ چاہے پوری آپ لے لیجیے گا ان سے اور سن لیجیے گا کو طوفانوں میں بھی سائل دیا ان کی جانب طرح چلا ان کی جانب ترتا چلا میری گر کا میرا نی کا میرا خدا ان کی جانب جر طرتا ہے چلا ناؤ کا چلانے والا کشن چلانے والا یعنی جو بندہ اللہ کے راستے میں غم نہیں اٹھاتا اس کا راستہ طے نہیں ہوتا اور جو غم اٹھاتا ہے اللہ کے راستے کا کسی رہبر کی تربیت میں کسی رہبر کی نگرانی. اگر نگرانی نہ ہوئی تو وہ غم معتبر نہیں ہوگا اللہ تک پہنچانے کے بجائے خدا نافاستہ اور شیطان تک پہنچا دے گا تو یہ غم اللہ کے راستے کا یہی جو ہے گویا کے پانی ہے پانی جس سے کشتی جو ہے وہ چل کے اپنی منزل پہ پہنچتی ہے ان کی جانے میری گردی کا میرا ممنا خدا صبح فرمایا کرتا بستا یہ نہیں ایک دم جب لگا کے آسمان میں پہنچ گیا yeah. یہ رب العالمین رب جو ہے اس کو کہتے ہیں جو, آ, آ, جو ہے تربیت کرتا ہے پالتا ہے کہ پدم با قدم بقدم تربیت کر کے کمال تک درجہ بدرجہ پال کے کمال تک پہنچاتا ہے so. یہ, یہ رب کی صفت ہے رب اصل میں کیا ہے کہ قدم با قدم درجہ بدرجا ابھی بچہ پیدا ہوگا ابھی بول بھی نہیں سکتا بس ہوتا ہے لاتا جو ہے دودھ چائے پھر تھوڑا بڑا ہو گیا پھر آہستہ آہستہ بولنا سیکھا پھر اس کے بعد چلنا پھرنا سیکھا پھر اس کے بعد اور دوسرے کام شروع کیا آہستہ آہستہ یہ نہیں کہ پیدا ہوتے ہی اگر چھ فٹ کا انسان نکلے ایک دم سے تو کیا ہوگا چھوٹا سا بچہ اللہ نے پیدا کیا یہ روبیت کا کمال ہے یہ اللہ نے چھوٹے سے بچے کو کمال کمال درجے تک پہنچا دیا یہی ابھی جو شیر حرف کیا تھا کہ چار ختم سست خواتی باقی ہے خواہجہ اتائے اس کی ان کی جانب رفتا رفتا چلا میری گی کا میرا خدا میری گی کا کہ کچھ جلدی ہوتی ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے نہ تو کوئی روشنی نظر آ رہی ہے نہ شیف لائے یہ کیا تو یہ نہیں ہے جمپ لگانا نہیں ہے بس کام کرتے رہو کھولیں وہ یا نہ کھولیں گھر اس پہ کیوں ہو تیری نظر تو تو بس اپنا کام کر کیا نہیں سدا لگائے اس پہ نظر کیوں ہو کہ ہم ابھی تک کہاں پہنچے حضرت فائم ہی نے سرمایا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روزانہ فیتا نہیں لگاتے کہ اب کتنا بڑا ہوگا اس وقت مایوس ہو جاؤ گے سال دو سال گزر جائیں پھر اپنا ماضی دیکھو کہ ہم پہلے کیا تھے اب اب کا انتظار اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا ترقی کر ترقی ہو گئی کچھ نہ کچھ ترقی دکھائی دے گی ان شاء اللہ حضرت کے کون حسرت کے وہ پی کے ویش رت ملی کون حضرت پی کے وش رت ملی ایشے دوسر پر دار دو ہوا جس بل کون ہسرت گی کے وشرت ملی ماں حسرت کی کہ وہ وشرت ملی میری حسرت میرے دل میں ہے سدا میری حسرت میں سوچ کر سوچل پتھر خیس لاکھو درا سوچی فیصلہ کر لو درا واپس سیکھا میں آپ کے گنا کی وہ خوشی حرام خوشی کو درامد کیا اور دل میں خوف بھی پیدا ہوا کوئی دیکھ نہ لے گناہ کا مزہ کیسا مزہ ہے یہ بالکل مجرمانہ اور بہت ہی جو ہے گندا مزہ ہے اور یہ خوشی پوری کر دی اور بس ختم اس کے بعد تو پریشانی اور مصیبت ہے خوشی کا تو حقیقی خوشی تو وہ ہوتی ہے کہ خوشی کے بعد جو ہے خوشی قائم رہے لیکن یہ کیسی خوشی گناہوں کی ہے کہ حرام خوشی اندر لے کے اور پھر اس کے بعد غائب ہو گئی اور بچائے بجائے بے, بے چین ہونے کے خوشی ہونے کے یہ عجیب مصیبت اور پریشانی اور آزاد کی کیفیت ہوگی تو یہ بے, بے وفا عشرت ہے یہ حسرت ہے جو میرے دل میں اللہ کے اللہ کا جو غم اٹھایا اللہ کے راستے کا وہ صدا میرے دل میں پھیل گیا اور یہی کلپو نے شہادت سے جکھ یہ جسموں نے دکھلا ہے تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لکھڑی رہنے کلگو نے شہادت سے بچڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے موسیقی. یہ حسرتوں برا دل اس کی قیمت ہے اللہ کیا اور گناہوں کی عشرت اور گناہوں سے خوشی حاصل کرنے والا دن اس کی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے وہاں بلکہ اس سے معاوضہ ہوگا سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی میری حسرت میرے دل میں ہے سدا میری حسرت میرے دل میں ہے عشرت ہے یا حسرت ہے بے وفا شرت ہے یا شرتیا ہے نی سوچ کر بینس لاکل لو گرا سوچ کر بین سلا کر لو گرا ان کی راہ مت نیرایا گنگ ان کی راہم گو پگا میر ہے بم نے پڑا وہ پل میر ہے بم میں پڑا چلو دنیا رہے ہیں وہ اللہ والوں کو حقیق جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کتب دنیا کو بھی مزاحی حاصل نہیں ہے چٹائی پہ بیٹھے ہیں چٹنی روٹی کھا رہے ہیں نہ عیش میسر ہے نہ عیش میسر ہے وہ حسرت کرتے ہیں وہ دنیا داروں کے حسرت کرتے ہیں کاشی جو دولت ہم دل میں لیے بیٹھے ہیں کاش ان کو یہ دولت جو حقیقی اور اصلی اور غیر خانی ہے یہ دولت ان کو عطا ہوتی ہے حضرت حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ بار بار حضرت مولانا بار بار شاہ بلخ کا قصہ حضرت ابراہیم سلطان ابراہیم ابن رحمۃ اللہ کا قصہ سناتے ہیں اپنی موائز کے اندر اکثر ملے گا کہ وہ سلطنت بلب کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں ایسے دیوانے ہوئے کہ سلطنت بلب کو چھوڑ دیا اور دریا کنارے جا کر اللہ کی عبادت کرنے پڑے کرنے لگے بارے میں شہر عبادت کرنے لگے تو ایک دن دریا کنارے اپنی قدری کو سی رہے تھے تو وہاں ایک وزیر آنے کے لابا اور اس کے دل میں یہ خیال ہوا کہ یہ کیسا اللہ بے وقوف ہے کہ اتنی بڑی سلطنت اتنے بڑے شاہی کام کو چھوڑ کے اور یہ یہاں دریا کنارے آ کے کیسے بے وقوف ہے تو ان کو کشف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو انہوں نے اپنی سوئی جو ہے دریا میں پھینک دی اور مچھلیوں کو پھر حکم دیا کہ میری, میری سوئی لے گیا ہو مولانا نومی اس قصے کو بیان فرماتے ہیں سب ہزارہ ماہیے اللہ ہی سوزنے سوزنے ہر ماہی سونے ایک لاکھ مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو لیکن جو فرمایا جو کہ میری لوہے والی سوئی لوگ ایک لوہے والی سوئی ایک مچھلی لے کر آئی تو وزیر حضرت نے فرمایا اپنے بیان میں کہ وزیر یہ دیکھ کر رونے لگا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش آیا تو توبہ کی اور معافی مانگی اور کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کی حکمرانی خوشکی سے تو چھڑائی لیکن اب آپ جو ہے سلطان بہرو پر ہو گئے آپ کو خوشکی کے علاوہ پانی کی حکم ہوتی ہے اللہ نے اللہ والوں کی جو یہ صورت ہوتی ہے لاہی اس پر نہ جانا چاہیے اصلی حقیقت جو کر رہا تھا کہ مولانا نومی نے فرمایا کہ یہ قصر یعنی جسم جو ہے اچھے فٹ کر اس کی تزئی تزئین و آرائش میں زیادہ انہماق اور اس میں زیادہ وقت ترجیح اور اس کی بنانا سوال نا بالوں کا لباس کا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اگر اچھا صاف ستھرا لباس تو پہننا اچھی بات ہے پاوقار رہنا چاہیے جہاں جو اللہ نے استطاعت دی کے مطابق اچھا لباس پہنو صاف ستھرا پہنو لیکن اس میں وقت کا زیادہ انہماق یہ اچھا نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس, اس یہ جو محل اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کی ظاہری تزین و آرائش کی میں زیادہ مت کرو اس کے اندر جو دل ہے جو بادشاہ ہے بادشاہ کی تزین و آرائش کا فکر زیادہ باطن کو اپنے سنوارنے کی فکر رکھو کیونکہ باطن کو سنوارنے سے انسان کی قیمت ہے اور افلاح منقاہ فلاح پا گیا فلاح عربی زبان کا کوئی نہیں ہے جمیعی خیر دنیا, والا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے اس میں اس ایک لفظ فلاح کے اندر یعنی جس نے اپنا درد کیا کرا لیا اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی ان کی رحمت میر پر سایا گن گو پڑ میر ہے بم میں پڑا گو پزا میر ہے بم میں پڑا واجنی ان کی بندگی میں ہماری بندگی ہماری ہماری بند گی جس طرح پالے تم پل رہ جس طرح پالے تم تم بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا اس کو اپنے ماں باپ پہ کتنا اعتماد ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کبھی میری جو ہے وہ نقصان کو برداشت نہیں کریں گے اور جو کچھ ہو, وہ کر رہے ہیں لائق بچوں کا تو یہی کام بعد بڑے ہو کے خدا نفاست نالک نکلتے ہیں وہ ماں باپ پہ ہی کرا شروع کر دیتے ہیں ہمیں یہ چاہیے آپ نے ہمیں یہ نہیں دیا ہے لیکن لائق بچہ جو ہوگا وہ اپنے ماں باپ پہ اعتماد کرے گا کہ میرے ماں میرے بھلے ہی کے بھلا ہی چاہتے ہیں جو کہیں گے اس میں میرا بھلا اور اسی میں اس بچے کی خیر بھی ہے اور اگر وہ لڑنے لگا تو آنکھوں آنکھوں دیکھا ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا اور بات نہیں مانی اور آج بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے دنیا بھی ان کی جہرے وہ اچھی نہیں ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بعض لوگوں کے چار پانچ بیٹے تھے لیکن جو جس بیٹے نے ماں باپ کی زیادہ خدمت کی ماں باپ کی زیادہ اطاعت کی میں آج بھی اس کو دنیا میں اور بھائیوں سے زیادہ خوشحال دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو ماں باپ کی زیادہ اطاعت کی زیادہ خدمت کی خصوصاً آخری ایام میں جب بڑا پا جاتا ہے تو پرانے بات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کیا علوم تھے میرے مشن محبوب رحمۃ اللہ فرمایا دے اللہ تعالیٰ نے خدما و قب ربو کا اللہ تعبود اللہ بلّہ بل والدین احسان اپنی عبادت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان اپنی یعنی کتنی ضروری ہے کتنی اہم مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و فرم کے ساتھ والدین کے حقوق بیان کیے تو یہ تو آنکھوں دیکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے تو جب تک دنیا میں اس کی سزا پوری نہ کر لے اس کو موت نہیں آتی کیسی کیسی خطرناک بات ہے اللہ کی حفاظت کروں غرض یہاں تو جس طرح چھوٹا بچہ اپنے بچہ اپنے ماں باپ پر اعتماد رکھتا ہے یہ ہماری جو صبح شام جو حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یقین رکھے کہ یہ سارے حالات میرے فائدے ہی سارے حالات میرے فائدے کے لیے کی ہماری بندگی خواجی ان کی ہماری بند کی جس طرح تم پر رہے جس طرح تم پر رہے ہاں جن کے والدین جن کا نہ ہو اور اس کو خیال ہو کہ والدین کی اور کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ والدین کی اطاعت اور خدمت کا حق ہم نے ادا کر دیا تو اللہ تعالی نے اس کو بھی مایوس نہیں کیا ہے یہ دعائیں ہمارے کارڈ میں چھپی حضرت نے چھپائی تھی حادی پاک سے ثابت ہیں یہ دعا پڑھ لے روزانہ والدین کا حق ادا ہو جائے گا مایوسی تو اللہ کے راستے میں ہے ہی نہیں الحمد للہ کیسے کریم مالک ہے ہماری بندگی پا جی ان کی ہماری بندگی جس طرح پالے تون پل رہ سیدا جس طرح پالے تون پر رہے سے دار کنجرے تسلیم سے دوست دو کنجرے تسلیم سے حسرت کو عشرت عطا کرتا ہے حقیقی خوشی تو چاو جانی خوشی عطا کرتا ہے لیکن اہل ظاہر کو ان کی خبر نہیں جیسے حضرت نے پچھلے شعر میں فرمایا کہ ان کی رحمت میر پر سایہ فیگن گو بظاہر میر ہے میر لوگ یہی سمجھتے ہیں اور ان پر ترس کھاتے ہیں اور وہ ان پر ترس کھاتے ہیں اجید دنیا ہے ظاہر کو خبر سکی نہیں اے لاہر کو خبر سکی نہیں کیا حسرت الحمد للہ اس شیر پر میں قربان ہو سارے کلام کے قربان ہو لیکن دیکھو کیا جو لوگ دنیا داروں کے بنگلے گاڑیاں ریش و عشرت دیکھتے ہیں اور اس پر رائے ٹپ کرتے ہیں اس پر لالچ کرتے ہیں ہرس کرتے ہیں در حقیقت ان کو اللہ کے عشق و محبت سے ابھی پالا نہیں پڑا اللہ کے عشق و محبت کا ایک ذرہ دل میں آ گیا خدا کی پسم عیسائی کائنات نگاہوں سے گر جائے گی یہ نہیں ہے کہ مال کا ہونا دولت کا ہونا برا ہے بلکہ اس کی ہرس اور لالچ کوئی یہی سبق حضرت دے رہے ہیں فادگی ان کی ہماری بندگی جس طرح پالے دون پر رہے مال والے کو مال مبارک ہو وہ دین میں خرچ کرتا ہے اللہ اللہ تعالی کا اس کو اس حال میں دیکھنا ہی پسند ہے اور ایک آدمی ان کے پاس مال نہیں ہے وہ حسرت کر رہا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں کرتا تو اس کو یہ حال مبارک ہو مال برا نہیں ہے اس کی ہیرج اور اس کی لالچ اور اس کو گناہ میں خرچ کرنا یہ بولا ہے اگر مال والوں کو اللہ مال نہ دیتے تو مدرسے مساجد اور خیر کے کام کیسے ہوتے رہی بس اللہ تعالیٰ کو ان کو اس حال میں دیکھنا پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہمیں اس حال میں دیکھنا پسند ہے اور جو ہم سے کمزور ہے اللہ کو اس, اس کو اس حال میں دیکھنا پسند ہے سبحان. دیکھو عشرتیں جو ہے وہ کام کی کام کی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پل کے برابر بھی ہوتی دنیا کی اہمیت قیمت ایک مچھر کے پل کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ دے اتنی بے حقیقت دنیا ان کو ان کو دے دی کہ کلو ایش لگو کیا ہے کلوتا کن مجرم ہو کھا لو پی لو ایش کر لو لیکن تم مجرم ہو تمہارا کھانا پینا تمہارا رہنا سہنا تمہارے عیش ویشر سب مجھے مانا ہے جیسے پھانسی کا مجرم ہو دس دن بعد پھانسی کی جانے والی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ذرا تمہاری آخری خواہشات پوری کر دیتے ہیں کلپٹن کی سیر کر لو ایسٹنٹ انسٹریٹ کے ذرا ننگی ٹانگے دیکھ لو اور قورمہ بریانی دیکھ لو لیکن اب اس کو مزہ نہیں آئے گا اب تو اس کو پھانسی لگنے والی ہے کسی نعمت میں کسی سیر میں اس کو مزہ نہیں کافی کے دل کا یہی عالم ہے کہ ان کا دل پر ہر وقت اللہ کے عذاب کے ہتھوڑے برس رہے اور مومن کو اللہ نے اپنا بم بخشا ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے آئے میں نے گناہ کر دیا آئے میں نے اللہ کو ناراض کر دیا اب نماز کا وقت ہے اب یہ کام ہے یہ کام یہ ساری چیزیں اس کی لیے سب بارش سے رقم ہے اللہ عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی بخشا صدا مازے سے مازے کہ اللہ کے راستے کا کم اٹھانا فضائے اولیا ہے یہ فضائے فاصفہ نہیں ہے یہ جو غذا کافر بھی روٹی کھاتا ہے مسلمان بھی روٹی کھاتا ہے مال دولت مسلمان کے پاس بھی ہے کافر کے پاس بھی ہے لیکن اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے سب کے اوپر یہ اللہ کی رحمت عامہ ہے لیکن رحمت خاصہ کیا ہے ان کو اپنا دل بھاشا اپنا گم بھاشا سنا نا ایشرتے تو دشمنوں کو بھی ملی ایشرتے تو دشمنوں کو بھی ملی عاشقوں بخشا صدا آشپوں کو اپنا صدا ساری دنیا کے مزے پانی ملے ساری دنیا کے مزے پانی ملے ساری دنیا کے پانی ملے غیر پانی مجھے مزے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا غم مزے کے مقابلے میں غم عجیب بات ہے ادھر مزے ملنا رہے ادھر غم ملنا رہا ہے, غم, ملنا ہے غم تو تکلیف تکلیف دیتا ہے لیکن در حقیقت یہ غم کیا ہے نفس کا غم نفس کو غم پہنچتا ہے لیکن روح کو غیر فانی تازگی اور خوشی جاویدانی ملتی ہے wow. wow. awesome. مزے کے مقابلے میں غم <laughs> آدمی گھبرا جائے لیکن مولانا لومی فرماتے ہیں گھر کو عین این غم شادیش یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں وہ جانتے ہیں قدرت رکھتے ہیں کہ غم کی ذات کو خوشی بنا سکتے ہیں جیسے فرمایا کہ دیکھو کہ گھڑی سوئٹر لینڈ بناتا ہے وہ واٹر پروف گھڑی دعو کرتا ہے کہ ایک ہزار میٹر گہرائی میں لے جائیے اس पानी پانی داخل نہیں ہوگا چاروں طرف پانی ہے لیکن گڑی پانی سے محفوظ ہے ایسے ہی چاروں طرف ہواد بھی ہے اور مشکلات بھی ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں بھی ہیں لیکن دل جو ہے غم گروف بنا دیتے ہیں اور غم کی ذات کو خوشی بنا دیتے گرگو یم شادی شہر عین بندے پائے آزادی شہر ایک میں بدائے چکڑا ہوا لیکن کروڑوں آزادیاں اس کے قلب کے اندر سیٹ چیز کر پکار رہی ہیں واہ وا... سبحان اللہ ساری دنیا کے مزے پانی ملے ساری دنیا کے مزے پانی ملے بیر پانی مجھ کو تیرا کم ملا پہر پانی مجھ کو تیرا کم ملا کبر کی جانب ہے جن کی قبر کی جان کی مندر مستند ان کو سارے مچھینے دن قبروں میں جانے والے کیا شیر حا کے خاک ہو جائیں گے قبروں میں کے بدن ان کےلو کی نظر ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف ڈسٹمپل ہے ہماری آزمائش کے لیے بتائیے ہر گوری کھا یا کالی کھا لو اس کے نیچے حقیقت کیا ہے سب جانتے ہیں وہی گوشت وہی خون وہی پیپ اور وہی گو اور وہی موت حال کے کی اندر کیا چھپا ہے؟ اور سارے کے سارے حسین قبروں میں جا کے دفن ہو جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے خاک ہو جائیں گے ہو جائیں قبروں میں حسینوں کے بدن ان کے جس کی خاطر راہ بی نمبر مچھو اللہ کے پاس جانا ہے فدا ہونا ہی ہے تو اللہ تعالی پہ فیدا ہو تاکہ تم بھی باقی رہ جاؤ اور مننے والوں پر فدا ہوگے تو تم بھی مر جاؤ گے قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں قبر کی جانب ہے ان کی مندر کی جانب ہے جن کی ہے ان کو نہ یہ پانی اور مٹی ہر چیز پانی اور مٹی سے برامد ہوئی ہے کا چاہے وہ گاڑی ہو چاہے بنگلہ ہو چاہے وہ جس میں انسانی ہو چاہے وہ اجناس ہو چاہے پھل ہو گوشت ہو جتنی بھی نعمتیں نیمت دنیا میں ہیں ساری کی ساری کی حقیقت دیکھو گے مٹی سے برامد ہوئی لیکن جو ہے کہ آب و گل کے اندر اگر درد بھی شامل ہو جائے تو یہ آب و گل قیمتی ہے ورنہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے ہاں اللہ جی کی کیسی مہربانی ہے آج بھی صبح یہ ذکر ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کے جو مصیبت اور پریشانی اور جو حالات آئے ہوئے ہیں وہ درحقیقت جو ہے نیند کی کمزوری سے آ جاتے ہیں اور جو ہے یہ مصیبت کھانا بھی ان کے لیے رحمت ہے دیکھو کتنے شہید ہو گئے اور ظالم جو ظالم جو ہے اور تقویم ظالم ہے اس کا ظلم ہوا لیکن ان کا تو کام بن گیا جو شہید ہو گئے کل میں پہ گئے تو شہید ہو گئے کیا نہیں اگر یہ ظلم ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مومن اور اس مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں لیکن حالات جو آتے ہیں اس قسم کے دین کی کمزوری سے آ جاتے ہیں تو ہم کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ خدا نا کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ حالات پیش آ سکتے ہیں اس لیے کہ جہاں بکریاں بکریوں کا ریوڑ ہو لیکن وہ بیمار, بیمار ہو جائے تو وہ یہ حملہ کر دیتے ہیں کہ نہیں تو یہی وجہ ہے اور مسلمان کے لیے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ باوجود طاقت ہونے کے باوجود مال و دولت ہو رہے عشقت ہونے کے ایمان ایمان اگر مضبوط نہیں ہوگا تو پٹے گا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے یہ پٹنا بھی اللہ کی رحمت ہے کیونکہ پٹے گا تو اللہ یاد آئے گا کہ نہیں جب کلمہ دل میں ہے تو اللہ یاد آئے گا کہ نہیں کہ اللہ کا یاد آنا نعمت ہے کہ نہیں اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہے کہ نہیں تو یہ بھی پٹنا بھی اللہ یہ نہیں کہ ہم پٹنا مانگ رہے ہیں ہم بغیر پٹے ہی کیوں نہیں اللہ کو یاد کر لیتے کیوں ہم اللہ کی فلم برداری نہیں کر لیتے ہم پٹنے کے لیے کیوں تیار ہوں لیکن خدا نہ خاص جو حالات کہ شاید لیکن ان کو خدا یاد آیا کہ نہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے صبر کیا انہوں نے اور اللہ کو یاد کیا یہ اللہ کی رحمت ہے مگر ایسے حالات کو ماننا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے آفیت کو سوال کرے آفیت مانگے آفیت ہی میں آفیت ہے اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش سے حفاظت فرمائے ہمارے تمام حدودین نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی بھرپور امداد کی جائے یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے دشمنوں کو ہیں شو گل دیا دشمنوں کو, دیا دوستوں کو اپنا کر دل دیا دشمنوں سے آ گردیا دوست تو گو اتنا نگر دے دل دیا دوستوں کو گو اتنا نگر دے دل دیا دشمنوں کو ایے سے آب گلیا دوستوں کو اپنا دے دل دیا ان کو سارے پر بھی تو بنی ملی ان کو سارے پر بھی تو یعنی ملی مجھ کو تو بھائی لیا مجھے کو تو پانو نے بھی سان لیا ان کو ساحل پر بھی تو یعنی ملی ان کو سارے پر بھی تو یعنی ملی, ملی مجھے کو تو بات لیا مجھ کو سوال لیا ان کی جانب وطن میں تو جب یہ عنوان پڑھتا ہوں تو میرے قلب کو ایک عظیم اور ایک عجیب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلب میرا دل رہا ہے یہ پردیش میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ سر کے اوپر سے چیز نہ دینی چاہیے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کے سمو کو سر پر سے نہ مناسب اکرام مومی کے اکرام کے بھی خلاف ہے اور اس میں جو کبھی اندیش ہے ادیت کا اندیشہ ہے کبھی <coughs> کوئی آدمی اٹھ رہا ہوئی یا ہل راوت ہو ستے اس سے چیز کے گر کبھی اندیشہ ہے تم خدا دوبارہ حاصل کرنے کا نسخہ سبحان اللہ یعنی کسی سے خطا ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے اللہ سے دور ہو جائے خطا کر کے گناہ کر کے پھر دوبارہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا نسخہ اللہ تعالی کیسے کئی میں دیکھوں اے ورنہ اللہ کی ذات ایسی عظمت والی ہے کہ بندے کو تو دے بھی نہیں دیتا کہ بندہ گنا کرے خطا کرے اللہ کو ناراض کرے لیکن چونکہ بشر ہے کمزور ہے تو اس کی کمزوری کا یہ فائدہ ستر گناہ ہو جائے زنا ہو جائے پھر بھی اللہ سے معافی مانگ لو پھر, داخل، پھر دربار میں داخلہ موجود ہے پھر دربار میں داخلہ کیسے کریم ہے اللہ تعالیٰ حضرت اللہ مالوسی ہی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ربنا ظلمنا انفسنا نازل ہوئی اس وقت آدم علیہ السلام مقام بودھ میں تھے. جنت سے اتارے گئے تھے دوری کے مقام پر تھے اس لیے فرمایا فتح کلیمات نے اپنے رب سے یہ کلیمات حاصل کر دیا. سبحان اللہ یہ رب کا بتایا ہوا وظیفہ ہے علامہ آلوسی ہی فرماتے ہیں کہ اہل عرب تلقی کا محاورہ اس وقت استعمال کرتے تھے جب کوئی دور سے اور دیر سے آتا تھا اور اس سے ملاقات کرتے تھے اور پرانے پاک اہل عرب کے محاورے پر نازل ہوا ہے یہ دلیل ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام مقامِ بودھ میں تھے ان کے مقامِ بودھ کو مقام قرب سے تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات ان کو عطا فرمائے تھے کہ ہمارا نبی اس کو پڑھ کر اپنے بودھ کو قرب سے تبدیل کر دے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے قیامت تک کے لیے ایک نسکا عطا فرما دیا کہ اے میرے اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے اور تم مجھ سے دور ہو جاؤ تو انفسنا پڑھنا شروع کر دو تو تمہارے مقام بوجھ کو ہم مقام قرب سے تبدیل کر دیں گے اس کے متعلق خواجہ صاحب کا شعر ہے جب فلک نے مجھ کو محروم گلستان کر دیا اشک ہائے خون مجھ کو گل بداما بدامہ یاد رکھو خون کے آنسو بہاؤ تب گناہ معاف ہو گئے آنسو خون کا جگر ہے آنسو جگر کا خون ہے جو اللہ کے خوف سے پانی ہو گیا آنسو بہا کر رو کر اللہ سے معافی مانگو جنت سے جو دوری ہوئی تھی خون کے آنسو کی بدولت اللہ نے پھر جنت ہاتھ میں دے دی جو آدمی اللہ کو رادی رکھتا ہے یہ واقعات بت جو منتقی ہوتا ہے انجام اس کے ہاتھ پہ ہے جب چاہے اللہ سے معافی مانگ اور اللہ کے قرب اختیار کر لے اور انجام اپنے ہاتھ لے لے انجام منتقی کے ہاتھ پہ ہے سبحان اللہ جو آدمی اللہ کو راضی رکھتا ہے نافرمانی سے بچتا ہے ایک اشاریہ بھی حرام لذت کو درامد استراغ اور امپورٹی تینوں ایک ہی معنی ہے ان کے لیکن یہ اردو لفظ ہے درامد اور معنی عربی کا لفظ ہے, مطلب ہے درامد اور امپورٹ انگریزی کا لفظ ہے مطلب یہی ہے کی لغت ہے سبحان اللہ کی ایک آشاریہ بھی حرام لذت کو درامد استیرات اور امپورٹ نہیں کرتا اس کو دنیا ہی میں ایک جنت مل جاتی ہے اس لیے علامہ قاری نے فرمایا قال کالا صوفیہ تفصیلی حاضر آیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ابی اللہ سے ڈرنے والوں کو دو جنت ملتی ہے جنتن جنت بالحض مولا ایک جنت دنیا ہی میں مل جاتی ہے وہ ہاتھ پیر سے دنیا کے کام کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں بیوپار کرتے ہیں مگر دل میں مولا رہتا ہے اور جنتن جنتم صرف مولا اور ایک جنت آخرت میں ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی یہ صوفیوں کی تفسیر ہے صوفیاء کے نزدیک لقائے مولا جنت سے بھی افضل ہے اللہ کا دیدار جنت سے افضل نہیں ہے اس میں تاجو کی کیا بات ہے صوفیوں کے کلام میں محبت کی چاشنی ہوتی ہے ان کا علم خشک نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ کا نور دل میں محسوس کرتے ہیں دل میں اللہ کو پاتے ہیں تو دنیا ہی میں ان کی جنت شروع ہو جاتی ہے اور آخرت کی جنت کیا ہے مولا کی ملاقات صوفیوں کا حوصلہ صرف روروں تک محدود نہیں ہوتا ان کی جنت اور آگے ہے واہ واہ واہ صوفیوں کا حوصلہ صرف روروں تک محدود نہیں ہوتا ان کی جنت اور آگے ہے جنت کی بھی جنت وہ ہے جب جنت میں مولا کا دیدار ہوگا جنت کی بھی جنت وہ ہے جب جنت میں مولا کا دیدار ہوگا اس وقت کسی جنتی کو جنت یاد ہی نہیں آئے جنت کی ہورے میں یاد نہیں آئے گی جنت کی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی جب جنت کا پیدا کرنے والا نظر آ رہا ہے تو جنت کسے یاد رہے وہ سامنے ہے نظامِ حواص پر ہم ہے وہ سامنے ہے نظام حواس پر ہم ہے نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دم ہے اور تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح بیان رکھ دی زبانے بے نگاہ رکھ دی نگاہیں بے زباں رکھ دی اور سہن، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے جنت کو اپنی نعمتوں پر اپنی ہوڑوں پر شہر کی نہروں پر اور شراب کی نہروں پر بہت ناز ہے لیکن جب ادارے الاحی ہوگا تو جنت یاد بھی نہیں آئے گی کہ کہاں ہے جنت اللہ اللہ ہے اس کی شان بڑی ہے جو حوروں کو پیدا کر سکتا ہے اس کا حسن بھلا ہوروں سے کم ہوگا اس لیے دنیا میں بھی جس کو اللہ مل جاتا ہے وہ سب کا حق تو ادا کرتا ہے مگر دل میں اللہ کے سوا اس کے کوئی نہیں ہوتا بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہے مگر اس کا مقصد حیات نہ بیوی ہوتی ہے نہ بچے نہ تجارت نہ کاروبار نہ یہاں کی لذتیں کیونکہ یہاں کے سب مزے فانی ہیں اللہ کا مزہ باقی ہے کو نے دلخاق کا ہمیشہ رہے نام الماحان اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ کر سبحان اللہ دعا کر لو بھائی اور مسلمانوں کے لیے بھی ہمارے مسلمان بھائی جو مظالم کا شکار ہیں قربا کے اللہ تعالیٰ قربا کو ہدایت دے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو نیزت و نابود کر دے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے اور اللہ ان کے جو مصیبت ان کے سر پہ آئی ہے اللہ اس مصیبت سے ان کو نجات ہے ہمارے پریشان علی سے نجات, عطا سے نجات عطا سے اللہ جنا جنا الله لا اله الا انت الاحل يلک ولم می سلکن ان لا اله الا انت يا ہوللا يا بھگا يا یا يا حيو يا قيوم يا لا إله إلا أنت سبحانك إنه كنت تصوحين سبحانك إنه كنتم تصوحين سبحانك إنه كنتم تصوحين أستاذ الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيو القيوم من كل ذنب واته إليه ربنا ظلمنا عنه سلام فإن لم تغفل غلم نان گھسنا غلط وہ علم تو فردنا و ترم حاصری یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جہاں جہاں ظلم ہو اے اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرماؤں گا اللہ ان کو خلاصی نصیب اے اللہ ہمارے ہماری پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے معاف فرما اپنی دریائے رحمت سے آمی. آمی. اے اللہ معاف اور ان کو جو, جو ظالم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت اطاف اے, اے اللہ آپ کے قبضے سب کچھ ہے آپ چاہیں تو ان کو بھی ہدایت ہو سکتی ہے اے اللہ سے ان کو بھی ہدایت عطا. لیکن اگر آپ کے کی لیے ہدایت مقدر نہیں ہے اے اللہ ان کو کا فرطرق اللہ خالدین من دین محمد محمد تمام مسلمانوں کی مدد کرنا جہاں جہاں ظلم برا ہے اے اللہ ان کی مدد فرما اور ان کو اس مصیبت سے نکالا ہمارے گلاحوں کو معاف فرما شفائے کامل آج مستفی عطا فرما دیجئے خصوصا ہمارے جو دوست بیمار ہیں فری صاحب بھی اسلم صاحب اور دیگر دوست اے اللہ سے دعاؤں کی فرمائش ہے اللہ سب کو سب کی بیماری کو اللہ دور فرما شفائے کامل حاج المطف عطا فرما ان کے ہمارے حافظ ڈاکٹر صاحب سر بھی بیمار ہیں ان کے زخم ہے پیر میں اللہ اس کو بھی شفایا کروں آج ایک مستم اطا فرما دی ہے اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ ان کے رزق میں, میں. فراخی برکت اور آسانی ہے اور حلال برکت والا رزق سی فرما اے اللہ رزق کے دروازے کھول دیے حلال بابرکت اور آسان رشتہ فرمائیے دنیا میں بھی اللہ خوب خیر و برکت کا معاملہ فرمائیے اور آخرت میں بھی اللہ اپنی رضا کامل اے اللہ جی کو بھی دل میں جو حجات مقاصد حسنا ہیں سب کے سب کو اے اللہ مقاصد حسنہ ہیں با مراد فرما دے اور اللهم نستعن وعذك البراء ولا حول ولا قوه الا بالله عليه راضيين مسلول بنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي امين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين وہ بٹ آن نہیں ہوا چلو ٹھیک ہے عثمان کو اطلاع کی تھی ان کو فون آ رہا تھا میں نے ابھی بات کر لیتا ہوں لگے رہتے ہیں نہیں جیسے پوچھا تو نہیں ہے یہ لڑکے چھوٹے بچے ہیں دیا دیا بھی ہے سائنسدان نے یہ جاننے کے لیے شادی کیا ہوتی ہے شادی کر لیسدان نے یہ جاننے کے शादी شادی کیا ہوتی ہے شادی کر لی یہ جاننے کے بعد کی شادی کیا ہوتی ہے یہ بھول گیا کہ ایک فوجی दूसरे سے میں اکیلا تھا اور خطروں سے کھیلنا چاہتا تھا اس لیے فوج میں شامل ہو گیا دوسرا اور میں شادی شدہ تھا اس لیے سکون کی تلاش میں استاد جب میں تمہارے جتنا تھا تو ریاضی میں سو میں سے سو نمبر حاصل کرتا تھا شاگرد سر آپ کو اچھے استاد گے ایک شخص پیزا لینے کو ڈیڑھ بجے طوفانی بارش میں ایک شخص پیزا لینے پیزاٹ پہنچا آرڈر لے کر, کر مینیجر نے پوچھا سر کیا آپ شادی شدہ آدمی ابھی رات کو ڈیڑھ بجے طوفانی بارش میں کوئی ماں اپنی اولاد کو پھینک سکتی ہے پیزا لینے ڈاکٹر صاحب مریض کی بیوی سے آپ کے شوہر بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ ہر وقت ان کو خوش رکھیں ان کے سامنے خاموش رہیں کوئی خواہش فی نہ کریں شوہر بیوی سے ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا بیوی ڈاکٹر نے جواب دی تھی ایک دوست دوسرے سے میری بیوی نے مجھے کل پھول مارا دوسرا مدر پھر سر کیسے پھٹ گیا دوسرا फूल के साथ गमला भी था दो औरतें बस में सीट के लिए लड़ रही थी कंडक्टर ने कहा लड़ो मत जो उम्र में बड़ी हो वो बैठ जाए फिर क्या था दोनों पूरा रास्ता खरीदी एक, एक अदालत में केस जीतने के बाद वकील को बीस रूपए देता है वकील ये क्या ये मैं अपने चपरासी को तू या अपने ड्राइवर को आपस में तीनों बांट लो ایک شخص جھوٹ की کی وجہ سے بہت زیادہ جانا جاتا تھا ایک دفعہ ایک بری عورت گئی بولا اور بولی کہ کیا بات ہے تم ہر وقت جھوٹ بولنے کی شروع کرتے ہو بولا دیکھیں آپ کا اس عمر میں بھی اتنا حسن اور اتنا جمال عورت بری شرما کے کیسے بڑے لوگ ہیں اچھے بڑے انسان کو بھی جھوٹا جائے ایک دفعہ ایک سکھ اور ایک انگریز پانی کے جہاز پہ سبر کر رہے تھے جہاز ڈوب رہا تھا انگریز نے سکھ سے کہا زمین کتنی دور ہے سکھ نے کہا ایک کلومیٹر انگریز نے پانی میں شراک لگا دی اور اوپر دیکھا اور سکھ سے کہا کس طرف؟ کس طرف؟ طرح نے کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ 국민 ہم اور ہم ہم